محترم سامعین اور سامعات اس جہان میں رہتے ہوئے انسان کو اللہ تبارہ و تعالی کے دین پر عمل کرنا چاہیے اللہ کا دین کیا ہے جو اللہ کی بات مانے وہ اللہ کا دین مانتا ہے جس کا قاعدہ قانون کوئی مانتا ہے اسی کا وہ دین مانتا ہے دین کس کو کہتے ہیں جو ملک کا قانون ہو جس پر لوگ چلتے ہوں وہ ان کا دین ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں کٹورا رکھ دیا پھر کہا تم چور ہو تلاش کیا بھائی کے سامان سے کٹورا مل گیا ان سے پوچھا تم چور ہو کہنے لگے جی ہم تو چور نہیں ہیں اچھا تو اگر چور نکلے تو کیا سزا ہوگی کہنے لگے جی بس جس کے سامان سے نکلے اس کو آپ روک لو یہ سزا ہوگی اب سامان ان کے سے نکل آیا کٹورا مل گیا سزا انہوں نے خود بیان کی تھی حضرت بنیامین علیہ السلام کو انہوں نے رکھ لیا اس قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارہ کا مطالعہ کرواتے ہیں کدا علقنال یوسف یہ ساری چال ہم نے چلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے اس لیے کہ ماکان علی خدا حفی دین الملک اگر ہم یہ چال نہیں چلتے تو یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھی تو یہاں یہ نہیں کہا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے بلکہ کیا کہا بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے بادشاہ کافر تھا اور اس کا دین اس کی زبان تھی اس کا قول تھا اس کا آرڈر تھا بادشاہ جو بولتا ہے وہی وہ ان کا قانون ہوتا ہے وہی وہ ان کا دین ہوتا ہے تو کہا بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے ثابت ہوا دین وہ ہوتا ہے جو ان پر اپلائی ہوتا ہو جس پر وہ عمل کرتے ہوں فرمایا رب الجلاد علام نے وکاتل حتعت فتنا ون دین و کلّہ اس وقت تک تلوار چلتی رہنی چاہیے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور جب تک سارے کا سارا دین اللہ تبارہ کا مطالعہ کا نہیں ہو جاتا ایک شخص نماز میں اللہ کا دین اپناتا ہے تجارت میں نہیں اپناتا ایک شخص روزے اللہ کے دین کے مطابق رکھتا ہے مگر شادی اس کے مطابق نہیں کرتا یہ جس معاشرے کی حالت ہو اس پر کہا تلوار چلاؤ یہاں تک کہ ان کے ہر ہر شعبے میں اللہ کا دین غالب آ جائے حتالاتون فتن و یقون دینوں کلّہ سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے آج ہمیں جو اپنے معاشرے کے افراد کی حالت اور شکل نظر آتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس پر کس کا دین غالب ہے مثلا یہ داڑھی چھیلتا ہے تو اس کا حکم اس کو کس نے دیا ہے انسان پر مختلف چیزیں اثر کرتی ہیں عالمِ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہے یہ بھی اثر کرتا ہے بیوی بی اپنے مطالبے کرتی ہے اپنی چاہت بیان کرتی ہے وہ بھی اثر کرتی ہے بچے اپنے وہ بھی اثر کرتا ہے دوست کلیگ رومیٹ کلاس کے فیلو یہ کس طرح کے ہیں انسان اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے اور جس ٹی وی کو دیکھتا ہے اس میں جو شکلیں نظر آتی ہیں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بنو وہ بھی اثر کرتا ہے گرمیوں کے ملبوسات اس کی ایڈورٹائزمنٹ وہ بن کر دکھاتی ہیں کہ اس طرح کی بنو ہماری عورتیں کہتی ہیں ہم نے اس طرح کی بننا ہے وہ بھی اس پہ اثر کرتا ہے تو یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے تم وہ کرو دوسرے لفظوں میں یہ سب چاہتے ہیں کہ تم میرے بندے بنو پائی پیسہ بھی تقاضا کرتا ہے کاروبار تکاضا کرتا ہے اللہ تبارہ کا وطالہ بھی تقاضا کرتا ہے اس کا دین تقاضا کرتا ہے مسلمان تیرے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ تو کس کو ترجیح دیتا ہے تیری ترجیحات کیا ہیں جو اللہ تبارہ کا وطالہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے وہ سچا پکا مسلمان ہے اور جو بیوی بی کی بات کو ترجیح دیتا ہے جو معاشرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے جو ٹی وی کے اشتہارات کی بات کو ترجیح دیتا ہے جو پیسہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کاروبار کا تقاضا کیا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے وہ اس اس کا بندہ ہے اور جو ربعت الجلال اور ان کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اس وقت یہ سارے مسلمان پاکستان کے بنیادی طور پر تو اللہ کے بندے تھے اوپر یہ ساری چیزوں نے تاثیر پیدا ایسی کی ہے کہ اب ادھر سے دیکھو تو پیسے کا بندہ نظر آتا ہے ادھر سے دیکھو نماز کے وقت دیکھو تو اللہ کا بندہ نظر آتا ہے اس کی عقل شکل دیکھو تو یہ ٹی وی کا بندہ نظر آتا ہے ٹی وی کا غلام اور اس کا نماز میں نہ آنا کاروبار کو ترجیح دینا اُدھر دیکھو تو یہ پیسے کا غلام गुलाम آتا ہے है اور और اس کی دیکھو جس کی وجہ سے یہ رشتے داریاں توڑتا ہے تو یہ پیسے کا غلام نظر آتا ہے کس کا یہ زیادہ غلام ہے یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے ورنہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ بالوں پر انگریز کے یا ہندوؤں کے کسی ایکٹر کی تاخیر نظر آتی ہے سر کے بالوں کا کٹ اس کا کسی ہندو جیسا ہے نیچے تھوڑی اس کی کسی ہندو جیسی ہے آگے کالن کسی انگریز جیسے ہے اور نیچے چلے آؤ تو یہ عورتوں جیسا مرد لباس پہنا ہوا ہے یہ کسی ٹی وی پر دیکھا ہوگا یا کسی ایکٹر کو دیکھا ہوگا نیچے چلے آؤ یہ چست پتلون پہن کر یہ اپنے جسم کی نمائش کرتا ہے کسی نے اس کو نہیں کہا صرف اسٹائل ہے فیشن ہے رواج ہے یہ فیشن رواج کہاں سے اگتے ہیں کون لے کر آتا ہے یہ ٹی وی کے ذریعے اس کے پیچھے کون سی مشینری کام کر رہی ہے کہ ایک دم جو رواج کراچی میں ہوتا ہے وہی پشاور میں بھی ہوتا ہے وہی اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے اتنا منظم کام ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ویسا بنے جیسا میں چاہتا ہوں مسلمان کی عورت ایسی نظر آئے جیسا میں چاہتا ہوں وہ اس پر کام کرتے ہیں وہ بس اوقات موبائل فون کی مشہوری دے رہی ہوگی مگر دکھا اپنی پتلون رہی ہوگی اس کو کہتے ہیں ہڈن ایجنڈا اور باقاعدہ جو ہمارے مسلمان کی بچیوں کو پتلونوں میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ان مشہوریوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس میں سبسڈی دیتے ہیں اپنی طرف سے پے کرتے ہیں کہ تم نے موبائل کی مشہوری دینی ہے تم نے صابن کی مشہوری دینی ہے تو ٹھیک ہے لیکن لڑکی کو پترون پہنا دینا اتنے پیسے میں دیتا ہوں وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کا بننا چاہتے ہیں ہمیں ترجیح کس کو ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے یاد رکھو اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل ہو گیا ہے اللہ کا بندہ پورے معاشرے میں مس فٹ ہوتا ہے نظر آتا ہے دور سے کہ یہ کسی سے ملتا نہیں یہ اللہ کا بندہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادہ اسلام و غریب و سعود و غریباً آل اسلام اجنبیت میں آیا تھا جب مسلمان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب کو اجنبی لگتے تھے صحابہ کرام اپنے معاشرے میں بالکل الگ تھلگ نظر آتے تھے بدھ پرست معاشرے میں ان جیسے وہ نہیں تھے وہ سعود و غریبن اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام وہ لوگوں میں رس بچ جائے گا رس بچ جائے گا اس کے بعد وہ مسلمان سارے ہو جائیں گے اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی اور ایک پھر وقت آئے گا کہ یہ ان پر مختلف قسم کی تاثیرات ہوں گی ان کی عقلیں شکلیں ہندوؤں جیسی وضا میں تم ہوں نسارا اور تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود یہ شکل ہو جائے گی تو پھر وہ عصری مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں وہ پھر آپ کو اجنبی نظر آئے معاشرے میں ویسا یہود و غریباً یہ حالت ہو جائے گی میں دبئی کے ایئرپورٹ پر آج سے دس سال پہلے ایک بحرین سے بزرگ مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے میں ان کے انتظار میں کھڑا تھا ان کو پہلی بار دیکھنا تھا مجھے تو ان کو کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو مجھے ملنا ہے اور مجھے بھی کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ وہ شک ہے یہ شخص ہے جس کو میں ملنے کے لیے آیا ہوں ہم نے ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا تو عزیز بھائیوں یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے اس میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا بہت مشکل ہوتا جانا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے بہت بڑے خرچے فیشن پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں فیشن پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہمارے مکانات میں بہت بڑے خرچے ڈیزائن ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں جس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے اس کے سب سے پیچھے ان سب چیزوں کے پیچھے سرمایہ دارانہ سوچ وہ سوچ کیا ہے اس کے تین ستون ہیں اسلام کے کتنے ستون ہیں پانچ سرمایہ دارانہ دین کے تین ستون ہیں نمبر ایک آزادی ہمیں آزاد ہونا ہے آزاد کیسے ہو جاؤ گے کتنے لوگ کافر ہیں مگر ان کی بچیاں بدکار نہیں بنتی اس لیے کہ ان کا ابا کیا کہے گا ان کا معاشرہ غلط کہتا ہے اس کو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے کتنے بالکل آزاد معاشرے ہیں جن کا کوئی دین نہیں مگر ان کے بہن بھائی آپس میں شادیاں نہیں کرتے ان کا معاشرتی دباؤ ہوتا ہے تو یہ آپ آزاد کیسے ہو سکتے ہو آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے والدین کسی بات کو برا سمجھتے ہوں گے آپ کا معاشرہ کسی بات کو برا سمجھتا ہوگا میں کہتا ہوں کوئی بھی دباؤ نہ ہو تو کوئی سمجھدار آدمی کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بری بات ہے اس کی عقل اس کو منع کرتی ہے عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا عرب لوگ جو اپنے رمال کے اوپر رسی باندھتے ہیں اس کو ایکال کہتے ہیں یہ اصل میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی ہوتی تھی جب اونٹ کو چھوڑتے تو اپنے سر پر باندھ لیتے اس کو اکال بولتے ہیں بھیجے میں جو ہوتی ہے اس کو عقل بولتے ہیں جس طرح اکال اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا ہے اس طرح یہ عقل انسان کو باندھ دیتی ہے بے عقلی والے کام نہیں کرنے دیتی تو جب تک انسان کا بھیجا سلامت ہے اس وقت تک وہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے بولا نہیں ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اس معاشرے میں مسلمان کی تعریف اس کی اس کا تعارف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کا تعارف ہوتا ہے یہ پاکستان کا شہری ہے سٹیزن ہے شہریوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے دین کی بات نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جا رہے ہو گلی تنگ ہے آگے سے کوئی کافر آ رہا ہے تو تھوڑا گندے چوڑے کر کے چلا کرو اور اس کو دیوار کے ساتھ تنگ جگہ سے گزرنے پر مجبور کیا کرو یہ کون کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی عزت ہونی چاہیے کافر کو مغلوب مقہور ہو کر زندگی گزارنی چاہیے وہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اسلام لے آئے لیکن جو قومی ریاستیں ہوتی ہیں قومی ریاستیں پہلے تھی خلافت تھی خلافت کے بعد ملوکیت آئی ملوکیت کے بعد بادشاہت آئی اب یہ جو نیا ورژن ہے یہ ہے قومی ریاستیں نیشنل اسٹیٹس ان میں کیا ہوتا ہے وہی تین پلر اس کے ہوتے ہیں ترقی ہونی چاہیے ترقی کے راستے میں رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی کسی شخص کو ترقی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ بیانات آپ اپنے ہمارے حکمرانوں کے پڑھتے رہتے ہیں سب لوگ آزاد ہیں یاد رکھو جو رب جلال الجلالعلی کرام کی غلامی سے نکلتا ہے وہ بدترین غلام ہوتا ہے اور جس کو دنیا میں اور آخرت میں آزادی چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن جانا چاہیے اللہ کی غلامی میں سب سے زیادہ آزادی ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی آزادی پر قدغن بہت سمجھ سوچ کر لگاتے جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں قدغن لگائی جاتی ہے ورنہ انسان کو زیادہ سے زیادہ آزاد چھوڑا جاتا ہے میں اس کی دلائل دے سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہا قد اللّہ علیکم لوگوں اللہ تبارک و تارا نے حج فرض کیا ہے حج کیا کرو ایک شخص کہتا ہے کہتے الامر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہر سال کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دبا لی اور غصے سے لال پیلے ہو گئے اور جب آپ کا غصہ ختم ہوا تو فرمایا دعونی ما ترق جہاں میں پابندیاں نہیں لگاتا وہاں تم بھی خاموش رہا کرو تم سے پہلے قوم میں ہلاک ہوئی زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم کر نہ پاتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی نہیں لگاتے کسی نے کہا لنا یا رسول اللہ ارسول اللہ علیہ السلام لوگوں نے ناجائز منافع خوری شروع کر دی ہے آپ چیزوں کے ریٹ طے کر دیں تاکہ لوگ ایسا نہ کر سکیں فرمایا ان القابض الباسط اللہ تبارہ کا وطالہ اسی کے ہاتھ میں ہے فراوانیاں وہی جہاں چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور میں وہی ریٹ طے کرتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں اور کوئی مجھ سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو میں پابندی لگا دوں یہ ریٹ اسی میں بیچنا ہے کسی پر زیادتی ہو جائے وہ مجھ سے مانگے قیامت والے دن میں اس کا متحمل نہیں ہوں اس لیے میں تمہارے ریٹ طے نہیں کروں گا پابندیاں کم از کم لگا دیں اور فرمایا کسی نے کہا جی جب عورت امید سے ہو اس کے پاس آمت کا جانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے فرمایا میرا دل چاہتا تھا ایسی حالت میں میں پابندی لگا دوں لیکن میں نے رومیوں کو دیکھا کہ وہ اس حالت میں جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے میں اپنی امت پر یہ پابندی نہیں لگا رہا فرمایا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ سالون کان الخمر والمیسر یہ نہیں کہ دونوں حرام ہے بس بلکہ وضاحت فرمائی فرمایا یہ دونوں میں فیم افم القبیر و منافع للناس ان دونوں چیزوں میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں اور جب ہم نے فائدے اور گناہ کو تولا اسما اکبر من فہما اس کا نقصان ہمیں زیادہ نظر آیا فائدہ اس کا کم نظر آیا اس لیے ہم اس کو حرام قرار دے رہے ہیں ثابت کر دیا کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی پابندی ایسی نہیں ہے کوئی حرام حرام نہیں ہم نے کیا جس کا فائدہ زیادہ اور نقصان کم جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ساری کی ساری ان کے فائدے کم تھے اور نقصان زیادہ تھے اس لیے ہم نے حرام کیا تو اسلام میں کم از کم پابندیاں ہیں اب دیکھ لو مسلمان غریب بھی ہوگا بس اوقات اس کے تن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے وہ خودکشی نہیں کرتا اور کافر بہت زیادہ آسودگی کے باوجود خودکشی کی ریشوں میں بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے فرمایا من دان ذکری فن الحم معیشت کا نا شر ہو یوم القیامتی آما جو میری کتاب و سنت سے منہ پھیر کر من مانی کرتا ہے اپنے لوگوں کی مانتا ہے اپنے معاشرے کی مانتا ہے اپنے من کی مانتا ہے اپنے عزم اور اپنے قانونوں پر چلتا ہے یا اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے اللہ کا بندہ نہیں بنتا ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں آزاد کہاں ہو جب رب الجلال اس کو تنگ کر دے گا وہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے فرمایا فَإنَّ لَهُ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں وہ نہ شروع ہوئی یوم القیامت ہم اس کو قیامت والے دن نہ نا کر کے اٹھائیں گے کالا رب عل میں حشر تنی آ ما وقت گن تو بسیرا یا اللہ پچاس سالہ زندگی میں تو آنکھیں ملی تھیں پچاس ہزار سال کی زندگی میں آنکھ سلب کر لی گئی ہے کالا کزال کا اجد کا یا تو نہ اللہ فرمائے گا ایسے ہی میری آیات تیرے پاس آتی تھیں اور تو ان کو بلا دیا کرتا تھا وہ کزال کلی یومت آج ہم نے تجھے بلا دیا زندگی تنگ ہو جاتی ہے جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو اس وہ آفیت موت میں سمجھتا ہے جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو وہ موت میں آفیت سمجھتا ہے اور پنکھے سے جھول جاتا ہے سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو کافروں میں ہے جب کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ آسودہ ہیں اور مسلمان نہایت غریب اور نہایت قسم قرسی کے عالم میں بھی ہوگا تو یہ اقتدام نہیں کرتا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں وسعت ہے اس کے اسلام میں آزادیاں ہیں اور اس کے علاوہ جب اللہ کے غلام نہیں بنو گے اللہ کے بندوں کے غلام بنو گے اللہ کی مخلوق کے غلام بنو گے تو وہاں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی کہ پیدا کرنے والے کو گالیاں دیتا ہے اور پھر وہ اس کو رزق دیتا ہے اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی جاؤ کسی کے مزدور بن جاؤ کام نہ کرو وہ آپ کو مزدوری دیتا ہے بولے ہم گیارہ گلاس دیتے تھے دودھ کے ایک دفعہ ہم نے دس دے دیا تو بابے نے ہماری بھینس مار دی ہاں اور جس رب کے گیارہ گلاس نکال کر شریکوں کو دیتے ہو وہ تمہیں اور زیادہ دیتا ہے کتنی آزادی ہے تو عزیز بھائیو مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ نہیں تم اپنی خواہشات کے غلام بنو تم اپنے دل کے غلام بنو رب الجلال کے غلام نہ بنو اللہ فرماتے اللہ علیہ کیا شخص ایسا آپ نے دیکھا جس نے اپنے دل کو اپنا آقا بنا لیا اپنے دل کی بات مانتا ہے کسی نے مولوی اور پیر کو اپنا مالک بنا لیا اپنا رب بنا لیا کسی نے اپنے دل کو اپنا رب بنا لیا کسی نے اپنے بیوی بی کو کسی نے اپنے خامد کو کسی نے اپنی اولاد کو کسی نے اپنے باس کو رب بنایا ہوا ہے کچھ جمعہ پڑھنے کے لیے لیٹ کیوں آتے ہو انہیں باس نہیں آنے دیتا باس نہیں آنے دیتا بھائی میرا رب جس نے پیدا کیا جو روزی دیتا ہے وہ مجھے بلا رہا ہے تم کون ہوتے مجھے روکنے والے جرت نہیں ہے اللہ تبارہ کا فرماتے ہیں اتخد و اخبار ہوں اور رحبان ہوں عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا حضرت ادی کہتے ہیں ادیب بن ہاتم تائی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی عیسائی رہا ہوں اور مجھے تو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی مولوی اور پیروں کو رب بنایا ہو فرمایا ادی یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کوئی چیز حرام کرے اور مولوی اور پیر حلال کر دے کس کی بات چلتی تھی کس کا فتویٰ چلتا تھا کس پر عمل ہوتا تھا کہنے لگے جی مولویوں اور پیروں کے فتوے پر عمل ہوتا تھا فرمایا فتح کا عبادتہ تو ہم جس کی تم بات مانتے تھے حقیقت میں رب تمہارا وہی تھی اب سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کسی کی مت مانو تمام دینوں کی نفی کرتے ہیں آسمانی دینوں کی نفی کرتے ہیں انسان کو خالی چھوڑ دو یا اپنی عقل سے سوچے اور سارے کا سارا زور ایڈورٹائزمنٹ پر لگا دیتے ہیں گوگل جیسے بڑی بڑی کمپنیاں اربوں خربوں ڈالر والی کمپنیاں بڑے بڑے کام مفت میں کرتی ہیں اور بڑے بڑے پروگرام مفت میں آپ کو دیتی ہیں اور اس کے پیچھے ان کا نفع کہاں سے نکلتا ہے ایڈز دیتی ہیں اشتہارات دیتی ہیں آپ کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں آپ کے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں بار بار وہ اشتہار دے دے کر آپ کو یہ باور کرواتی ہے کہ ہم نے یہی چیز عورت ٹی وی کے آگے سے اٹھتی ہے سیدھی دکان پر جاتی ہے اور اپنے سوٹ کا ماڈل بتاتی ہے ریٹ کا اس کو پہلے ہی ہے اور وہ لے کر کے آ جاتی ہے کیوں اس کو گھر سے پش کیا گیا ہے کہ تو نے اس طرح کی بننا ہے یہ کوئی آزادی ہے حقیقت یہ ہے آزادی کے نام پر بدترین غلامی ہے کہ تم اللہ کی غلامی چھوڑ دو اور ہمارے غلام بنو دوسرا ان کا پلر ہے ترقی ترقی کیا ہے زیادہ زیادہ پیسہ کماؤ کار موٹر سائیکل سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے لو وہ ہے تو کار لے لو کار ہے تو نئی کار لے لو جھگی ہے آپ کی تو گھر بنا لو گھر ہے تو بنگلہ بنا لو یہ ترقی ہے آپ کے دوست دیر بعد ملا کیا ہو رہا ہے فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ میرا کاروبار ہے یہ میں نے ڈیفنس میں بنگلہ بنایا ہوا ہے وہ جا کر کہتا ہے وہ جو ہمارا دوست ہوتا تھا نا بڑا ترقی کر گیا وہ بڑا ترقی کر گیا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جی اس کی اللہ نے بازو پکڑ لی ہے اللہ ولہ کوات اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کرسی کے عالم اس جہان سے نکل گئے اللہ نے ان کی بازو چھوڑی ہوئی تھی کیا نا دن مراکش اور مصر سے لے کر آذر جان تک اور ادھر یمن سے لے کر سوریہ اور اردن تک اور شام تک اتنی بڑی حکومت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سب میں بچے بچے کا وظیفہ جاتا تھا مگر مدینہ میں کچی گلیاں اور سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا نہ گھر میں پانی آتا تھا نہ بجلی تھی نہ گیس تھی نہ گلیاں پکی تھیں نہ سیوریج سسٹم تھا جس کو آج ترقی کہا جاتا ہے یہ سب کچھ نہیں تھا مگر ساری سلطنت آسودہ تھی پانی لینے کے لیے باہر جانا پڑتا لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جانا پڑتا ایک فطری قسم کی ورزش تھی خالص چیزیں کھاتے تھے حرکت کر کے جسم کو بناتے تھے صحتیں ان کی اچھی تھیں آج وہ جو تلوار چلاتے تھے ہمارے نوجوان اس کو اٹھا نہیں سکتے گما نہیں سکتے یہ ان کی ترقی تھی اور ہمیں ترقی کیا سبق پڑھایا گیا کہ نہیں بھائی ہر چیز تیری میز پر آنی چاہیے یہ ترقی ہے ہر چیز تیرے بیڈ پر آنی چاہیے ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہونی چاہیے ڈرون کے ذریعے پہنچنی چاہیے یہ ترقی ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں تو یہ ترقی نہیں ہے تو جب آپ اپنی کمائی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے لو قرضہ افراد ہو تو بینک سے لو کمپنی فرم ہے تو بینک سے لے ملک ہیں تو کافروں کے بینکوں سے لیں ان سے سود پر قرضہ لیں اور اپنی سڑکیں بناؤ غریب غربت سے مرتا چلا جائے بھوکا بھوکا رہے بلکہ وہ جو سستا آٹا والا پروگرام تھا اس کے پیسے نکال کر کے بھی کسی پول میں لگا دیے کہ یہ نظر آنا چاہیے کیوں کافروں کا ایجنڈا یہ ہے یو این کے چارٹر میں جو تین پلر لکھے ہوئے ہیں آزادی ترقی اور مساوات وہ پورے ہونے چاہیے بھوکے مرتے ہو تو مرو اس سے ہمیں کوئی غرض کی بات نہیں ہے وہ وہی ہمارے قانون میں لکھے ہوئے ہیں وہ وہی یو این کے چارٹر میں لکھے ہوئے ہیں ہم سے قرضہ لو اور اپنی ترقی کرو اور ترقی کے راستے میں کسی رکاوٹ کو قبول نہ کرو تیسرا پلر میرے عزیز بھائیوں مساوات کیا ہے مساوات کیا ہے مسلمان کہتا ہے لا فضل اعلیٰ جمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عربی کو اجمین پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے کسی قریشی کو ہاشمی کو کسی دوسری برادری پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے الا بکوا ہاں جس کا تقوا زیادہ ہے اس کو فوکیت ہے اور تقوا میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا جس دسترخوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے وہیں بلال حبشی اور سلمان فارسی بھی کھاتے اور دنیاوی لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین نسل اور نصب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب انتجاش عمر مومن کی شادی بکتے بکاتے غلام زید بن ہارسہ سے کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے یہ مساوات کے معنی ہے اسلام میں کوئی فرق اس وجہ سے نہیں فرمایا سب تم ایک باپ کی اراد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے تم سب مٹی کے بیٹے ہو کس بات پر فخر کرتے ہو اپنے اپنے تقوی اپنی اپنی نیکی کا فرق ہے کسی برادری کا دوسری برادری پر کوئی فضل نہیں ہے لیکن جو کافر کے اسلام کافر کے دین کے پلر ہیں مساوات اس کا معنی یہ ہے کہ کافر اور مسلمان برابر عورت اور مرد برابر کافر اور مسلمان برابر اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کروائی جاتی ہے آپ چار دن شور شار کر کے بیٹھ جاتے ہو اور وہ اپنا کام پورا کر کے نکل جاتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کروائی جاتی ہے کہ عورت وہ چاہے مرد کو گھر سے نکال دے ہو ہاں اور چاہے تو وہ باہر جائے تو اس کو ہم سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور کسی کے بدکاری کی تہمت ہو اس کا کیس نہیں لیا جائے گا جب تک یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو مشرف کے زمانے میں بھی اور مشرف نے مانا کہ یہ قانون شادی مجھے باہر کی قوتوں نے زبردستی مجھ سے کروائی ہے اور آج ہر حکمران اس کے پیچھے وہ بہت بڑی بڑی قیمتیں دی جاتی ہیں سہولتیں دی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر یورپ کی منڈیوں میں پاکستان کی ایکسس کے بدلے زرداری کے پانچ سال اور نواز شریف سے بھی سائن کروائے گئے تھے کہ پاکستان میں پھانسی نہیں ہوگی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ کیا ہے سب کہ ہم جو چاہیں کریں اور اپنے مجرموں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم قانون سازی کروائیں تو یہ برابری یہ مساوات ربعۃ الجلال کرام نے فرمایا عورتوں پر اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ان کی صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے ان کے جسم کی ساخت میں فرق رکھا ہے ان کی قوت اور مضبوطی میں فرق رکھا ہے قانون سازی کے ساتھ یہ برابر کیسے ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا تو یہ تین ستون ہیں ان کے دین کے جو عین اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کر کے ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کا سب سے بڑا علاقار بینک ہے یہ ساری چیزیں زیادہ پیسہ ہوں گا تو آزادیاں زیادہ ملیں گی زیادہ پیسہ ہوگا مرد خرچ کرتا ہے تو عورت خرچ کرے گی وہ آزاد زیادہ ہوگی بات نہیں مان سکے گی یہ پیسہ زیادہ ہونا اس کے لیے پھر زیادہ محنت کرنا جو وقت اللہ کو دیا تھا وہ کاروبار کو دینا نمازوں کو برباد کر کے کاروبار کو چمکانا یہ ساری سارے کام اس کے مطابق ہی کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام اور یہ ایک دین ہے یہ معاشرتی یا معاشی یا اقتصادی نظام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین آپ کسی کو کہتے ہو یہ سوشلسٹ ہے یا یہ مادر پدر آزادی چاہتا ہے یا ہمارا وزیراعظم جیسے کہتا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے یہ سارے نام یہ سارے بچے اسی نظام کے بچے اس کو ٹوٹنا چاہیے مجاہدوں نے تلوار چلائی پینتالیس پچاس ملکوں کے خلاف وہ سارے کے سارے افغانستان سے بھاگ نکلے مگر ان کی حکومتیں نہیں ٹوٹیں متاثر ہوئیں ٹوٹی نہیں اس لیے کہ ان کا یہ جو نظام ہے بینکوں کا اور کرنسی کا یہ اتنا انہوں نے مضبوط بنایا کہ اس کو ہم نہیں توڑ سکتے مجاہدوں نے بازار میں میدان میں جا کر کے ان کو جتنا توڑا یہ سولین لوگ اگر ان کے نظام کو اس طرح توڑتے تو آج وہ دنیا ہستی سے مٹ چکا ہوتا اس کے کم از کم باون ترپن ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہم ہار گئے مجاہد جیت گئے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہم نے اپنا کام نہیں کیا مختلف جماعتیں سود کے خلاف نعرے لگاتی نظر آتی ہیں اللہ ان کی کابشوں میں برکت فرمائے لیکن جس طریقے سے وہ کر رہی ہیں کہ قانون اور کیس اور جیتنا اور ہارنا اس طریقے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ کس طرح ہونے والا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے اپنے دینی مدارس اور مساجد کی حفاظت کی ہے اس طریقے سے اس طرح کا جذبہ لے کر یہ کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے اور ہم کم از کم اپنے اپنے گھروں کو سنبھالیں اور اپنے گھروں میں اس نظام سے بچنے کی کوشش کریں اور رب الجلال کے بندے بن کر جیے اللہ تعالیٰ زندگی دے تو دعوت و جہاد والی موت دے تو شہادت والی مما علین